آپ یہ سن کر حیران ہوں گے یا شاید حیران نہ ہوں کہ مجھے سرائے کی موسیقی بہت پسند ہے اکثر خالی وقت میں دوہڑے اور ماہیے سنتا ہوں اور سر دھنتا ہوں ان نغموں میں حضم تو ہے مگر حسن بھی ہے یاس بھی ہے مگر اس سے لگی لگی آس بھی ہے میاں جانے سے پہلے کی بات ہے میں ایک سرائے کی نغمہ بہت سنا کرتا تھا اور کانوں کو بھلا بھی لگتا تھا میاں والی دا آج اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی ملاقات میاں والی کے جوانوں سے کراؤں گا دیکھیے گا کہ گفتگو انسان کے اندر تک کا آئینہ ہوتی ہے اور دیکھیے گا کہ اس دور دراز پسماندہ علاقے میں جوان جو اب تعلیم پا رہے ہیں ان کا انداز فکر کیا ہے ہاں تو میاں والی چلنے سے پہلے داؤد خیل کی دو چار باتیں اور اس ساری دنیا سے الگ تھلگ خطے میں سن چون میں صنعتیں لگنی شروع ہوئیں چار بڑے کارخانے قائم ہوئے پاکستان بھر سے لوگ روزگار کے لیے داؤد خیل پہنچ گئے ریلوے لائن کی ایک جانب یہ چھوٹا سا گاؤں بڑا سا شہر بن گیا اور ریلوے لائن کی دوسری جانب فیکٹریاں بنی کالونیاں آباد ہوئیں اسکول کلب گیسٹ ہاؤس کوٹیاں، بنگلے اور شاپنگ سینٹر بنے اور یہ علاقہ سکندر آباد کہلایا جہاں افسر اور مزدور شانے سے شانہ ملا کر رہتے ہیں یہی میری ملاقات داود خیل کے مزدوروں کے رہنما غلام سرول سے ہوئی پاک امریکن فرٹیلائزر فیکٹری میں وہ ٹائم کیپر ہیں کچھ عرصے پہلے تک مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری تھے اس علاقے خصوصاً مزدوروں کے دکھ سکھ میں شریک رہے اس لیے ان سے خوب واقف ہیں اس روز گیسٹ ہاؤس کے سامنے خوبصورت باغ کے ایک چبوترے پر میرے ساتھ بیٹھے تھے ہم دونوں دسمبر کی دھوپ تاپ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے میں نے غلام سرور سے پوچھا کہ اس علاقے میں جو اتنی بڑی بڑی صنعتیں قائم ہوئی ہیں ان کے قائم ہونے سے علاقے میں خوشحالی آئی ہے جس طرح خوشحالی آنی چاہیے تھی عادل صاحب وہ میرے خیال میں اتنی نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جہاں افسر شاہی کا قیام جو رہا ہے اور افسر اپنی منمانی کرتے رہیں جہاں جو افسر بھی اگر ایک اسسٹنٹ منیجر بھرتی ہوا ہے نا وہ آج چیئرمین کے عہدے تک پہنچ گیا ہے لیکن اس وقت جو ایک کلی یا ہیلپر بھرتی ہوا تھا وہ اس وقت ہیلپر ہی پھر رہا ہے تو اس طرح مطلب ہے اتنی واضح حق تلفی یا تضاد سمجھ لیں اس, اس کی وجہ سے لوگوں کو لوگ بہت بھی ہیں مزدوروں کا کیا حال ہے ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا انہیں پریشانیاں ہیں مزدوروں کو پریشانیاں تو خیر انسان کو زندگی میں کوئی ختم نہیں ہوتی اوور آل پریشانیاں کوئی خاص نہیں ہیں لیکن چونکہ آج کل زمانہ اتنا ایڈوانس جا رہا ہے پیسے کے ریل پیل پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہے خصوصاً کاروباری اداروں میں ٹھیکیداری اداروں میں یہ جو لوگ ہیں تو جہاں زندگی کی دوڑ میں ادھر جو جس جہاں تنخواہوں کا تو فرق ہے نا افسروں کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور کالونیاں کٹھی ہیں جہاں افسر اور ورکروں کی کٹھی ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے رہن سہن پہ خاصا اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ورکرز جو ہے نا خصوصاً اسی زندگی کی دوڑ میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے نا افسروں سے تقریباً ملتا جلتا ہو تو جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ضرور ہوتی ہے کیونکہ اتنا وسائل نہیں ہوتے اس کی وجہ سے ان کو ایڈوانسز لینے پڑتے ہیں قرضے لینے پڑتے ہیں اور یعنی غیر متمن سی جو ہے نا زندگی بسر کر رہے ہیں اچھا ایسا سے محرومی کی وجہ سے یہاں جرائم تو نہیں ہے منشیات کا استعمال تو نہیں ہے منشیات کا استعمال ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ مطلب اس کو آدمی کہے کہ بہت زیادہ ہے بہرحال یہ جی اس کی وجہ مین یہ جی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں جرائم کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ہاں اس فیکٹریوں کی وجہ سے جو بڑے جرائم تھے نا قتل ڈکیٹیو وغیرہ کے وہ ختم ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تقریباً کافی لوگ برسر روزگار ہو گئے ہیں دوسرا آمد و رافت کا سلسلہ جو ہے نا رات گئے تک جاری رہتا ہے جس وجہ سے راستے جو ہے نا محفوظ ہیں اور اس کے علاوہ مطلب کئی لوگ ایسے ہیں جن کی قتل کی دشمنیاں ہیں آپس میں یا اس قسم کی دشمنی ہیں لیکن وہ ایک ہی فیکٹری میں ایک ہی پلانٹ پہ ملازم ہیں تو انہیں رسمی طور پر آپس میں بات چیت ہے تو اس طرح کی میل جول سے ٹینشن جو ہے نا کام ہوئی ہے بڑے جرائم جو ہے نا تر سو سات تر سو دو وغیرہ ڈکیٹی قتل وغیرہ کے اس طرح جو ہے نا یہ کام ہو گئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چوری چکے تو یہ تھوڑے بہت ہیں کل آپ کہہ رہے تھے کہ دریائے سندھ کی بات ہو رہی تھی دریائے سندھ سے ادا اس کھیل کو فائدہ نہیں پہنچا نقصان پہنچا وہ کیا بات تھی تو سندھ کے علاقے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے نا جی ہم ادھر پیر پہ ہے کالا باغ ڈیم کے ساتھ اس کے سا... اس کے اولی طرح بنی افغان ہے اور ادھر پرے ماری انڈس ہے ککڑا والا وانڈا ہے کالا باغ ہے بلکہ ادھر جلال پور ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جس نے خاطر خاطر ترقی کی اور سندھ کی وجہ سے یہ تھے داود خیل کے مزدوروں کے ایک رہنما غلام سرور اور آئیے اب سکندر آباد سے نکل کر ریلوے لائن کی دوسری جانب پرانے داؤد خیل میں چلیں اور پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم واقعے کا مشاہدہ کریں اس روز پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی نوید تھی اور دارالحکومت اسلام آباد میں عوام کے ووٹ سے باضابطہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے منصب کا حلف اٹھا رہی تھیں سب کے دل سے میں اللہ تعالیٰ کیوں کی الامی کتابوں پر الحامی کتاب یہ داود خیل کا ایک چائے خانہ ہے جس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں سامنے ایک بڑا سا ٹیلی ویژن سیٹ رکھا ہے اور یہ سب لوگ چائے پیتے جا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے اسکرین پر وزیر آزم کی تقریب حلف برداری کا منظر دیکھتے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر ادھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں اور حیرت ہے کہ کوئی جوان یہ منظر دیکھنے نہیں آیا ہے یہ سادہ لوہ لوگ وہی اپنے لمبے لمبے کرتے پہنے اور تہبند باندھے ہوئے ہیں سروں پر صافے ہیں ماتھوں پر شکن ہیں شیو تین تین چار چار دن پہلے کیا ہوگا شاید سب کی نظریں ٹیلی ویژن پر جمی ہیں یہ تو میں دیکھ رہا ہوں مگر یہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کیا محسوس کر رہے ہوں گے یہ دیکھنے سے میں محروم ہوں بھری دوپہر ہے چائے خانے کی چھپر جیسی چھت کے نیچے ٹھنڈک ہے یہ ایک جانب دالان کا رخ کھلا ہوا ہے دوسری جانب بڑی سی دیوار میں موکھے کھلے ہوئے کے راستے تیز روشنی اور اطراف میں ان لوگوں کے گھر ہیں کچھ کچے پکے کچھ آدھے ادھورے ان کی گلیاں پختہ نہیں اور سڑکوں پر لوگوں نے اپنے چبوترے سیڑھیاں اور چار دیواریاں اتنی آگے بڑھا لی ہیں کہ آدھی آدھی سڑکیں بند ہیں داؤد خیل کے بیچوں بیچ جو بڑی سڑک ہے جسے یہ لوگ شیر شاہ سوری روڈ کہتے ہیں نہ صرف کچی پڑی ہے بلکہ ہر مکان کے مالک نے اپنا علاقہ اتنا آگے تک بڑھا لیا ہے کہ شیر شاہ سوری روڈ پر روڈ نام کی چیز برائے نام رہ گئی ہے عجب بات یہ ہے کہ ہریالی بہت کم ہے زرخے زمینیں ہیں دریا دور نہیں مگر لوگوں نے گھروں کے آگے درخت پھول اور پودے بہت کم لگائے ہیں خدا جانے ان کے مزاج میں یہ روکھا پن کہاں سے آ گیا اور کیوں ایک اور عجیب بات اس بستی کی میں نے یہ دیکھی کہ سڑکوں پر کہیں لوگوں کا ہجوم نہیں ہے کہیں بھیڑ بھاڑ نہیں ہے کہیں کھوے سے کھوا نہیں چل رہا ہے ابھی ذرا دیر پہلے جمعہ کی نماز تھی لوگ اپنے گھروں سے نکلے مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور پھر اپنے گھروں میں چلے گئے سڑکیں پھر چپ ہو گئیں شیر شاہ سوری روڈ پر سناٹا سا چھا گیا نہ کوئی موٹر گاڑی نہ بس وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کی کاروائی جاری ہے نئے لوگ پنجوں پر چلتے ہوئے اور خاموشی سے بیٹھ رہے ہیں اب یہ تقریب ختم ہوگی تو میں اپنا مائکرو فون اٹھا کر ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ جمہوریت کے آنے سے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں اور و قانون کے, مطابق قانون کے مطابق انصاف کروں گی کروں گی اللہ شروا آمین آمین آمین صاحب یہ پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی آپ یہاں داؤد خیل میں اس موقع پہ کیا محسوس کرتے ظاہر ہے داؤد خیل میں بھی ہم جس طرح حکومت خوش سلوبی سے اقتدار منتقل ہو رہا ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دودھ اسی طرح ہمارا علاقہ ترقی کرے اور ان کو خدا توفیق دے کہ وہ صحیح کام کریں اور پازیٹیولی اس کو اپنے اقتدار کو اپنائیں اور اقتدار پہ عمل کریں آپ کیا محسوس کرتے ہیں ملک میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی یہاں داود خیل میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی بڑا ہوا آپ کو کیا امید ہے کہ اب اس کے بعد جمہوری حکومت قائم ہو جانے کے بعد آپ کو کیا امید ہے امید ہے کہ نئے لوگ آئے ہیں اچھا کام کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے لوگوں کے لیے روزگار کا کام کریں گے روزگاری ختم ہوگی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ صحیح جمہوریت پاکستان میں بھی آئی ہے اور صحیح طریقے سے انتخابات ہوئے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے ہے دو پھیل کے لوگوں کو صحیح طریقے کی جمہوریت ہمارے بالکل خوش ہے آپ مطمئن ہیں جمہوریت آ گئی یہ ہوئی داؤد خیل کے چائے خانے میں جمہوریت کی گفتگو اور اب یہی گفتگو شہر میاں والی کے جوانوں سے ہوگی ایک رات گزار کر اگلے روز میں میاں والی پہنچا شہر میں داخل ہوتے ہوئے شہر کے کالج کی بڑی سی سفید سی عمارت نظر آئی میں کالج میں جا پہنچا سینکڑوں طالب علم ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور اپنے درمیان مجھ اجنبی کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے تعارف کرانے میں ہم سب کو دشواری ہو رہی تھی مگر جو ہی یہ دیوار گری اور ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا تو طالب علموں کی ایک خلقت میرے گرد امنڈ آئی گفتگو آہستگی سے شروع ہوئی بڑی مہذب بڑی شائستہ مگر جوں جوں نوجوانوں کا مجمع بڑھتا گیا بات کا انداز بدلتا گیا ذرا دھیان سے سنیے گا لیجیے یہ رہی اس روز کی ریکارڈنگ میں یہاں میاں کے گورمنٹ کالج میں ہوں ڈگری کالج ہے نا طالب علم میرے گرد بہت سے ہونہار ماشاء اللہ جمع ہیں چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں جب ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں بحال ہوئی ہے اور نئی وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے تو نوجوانوں سے پوچھیں کہ میں جمہوریت پاکستان میں بحال ہو گئی آپ لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں بہت اچھے محسوس کر رہے ہیں سر چونکہ یہ پاکستان میں گیارہ سالہ دورے جو امریت کا گزرا ہے تو اس کے بعد اب یہ جمہوریت آپ نے خاص کر ہمارے تعلیمی اداروں میں جو گنڈہ گرد عناصر تھے چونکہ طلباء کا احتساب نہیں ہوتا تھا وہ طلباء کے سامنے نہیں آتے تھے طلباء کے قائدین تو اس لیے وہ جو ہیں گنڈا گردی کا زیادہ دور دورہ تھا تو جو ان تنظیمیں جو کلیکشن کوس کے سر پہ چل رہی تھیں وہ اب ختم ہو جائیں گے اچھا کیا میاں والی کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ یہاں ہتھیاروں کا استعمال بہت عام ہے آسانی سے آسانی سے قتل کر دیتے ہیں لوگ اب اب کیا اب تعلیم عام ہونے کے بعد صورتحال حال بدل رہی نہیں سر وہی صورتحال ہے میں سر تقریباً تین سال سے کالج جا رہا ہوں اس کالج میں میں جب بھی آتوں کا تریباً مردہ خانے کوٹی پر ہاتھ دوسرے اور تیسرے روز کو نہ کو لاش ضرور ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پر جو قتل عام کا ریشو ہے وہ کس حساب سے ہے خون تو اسی طرح ہی بیٹھ رہا ہے اب جمہورت آئی ہے شاید کونے کو لوگوں کے اندر شور پیدا ہو لیکن آپ کا کیا خیال ہے آپ لوگ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یہ اچھا تعلیم آپ مجھے بتائیں میاں والی میں تعلیم کا کیا حال ہے آپ مطمئن ہیں بہت بری تعلیم ہے سر ادھر بالکل مطمئن نہیں ہے سر کیا کمی ہے اس میں سر ادھر سٹاف اور کی کمی ہے سر بہت زیادہ آپ کا جو گورنمنٹ کالج ہے تو یہاں جو ہے ان کے والدین کو پلاں سہولت نہیں مل رہی ہے اس لیے اس سہولت ہو تو جب وہ باہر کا ٹیچر کو سہولت نہیں دیتا اسے جب وہ انکار کر دیتا تو اس لیے اس کو اس کا تبادلہ کرا دیتے ہیں یہاں پر نہیں نہیں پڑھاتے ہیں سر بالکل بالکل کچھ بھی نہیں کراتے سر فرانسوں سے رٹ کراتے ہیں فرانسوں سے ہٹ کراتے ہیں اور سر یہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں سر اسلام والی کا پٹھان لگے بمدہ میاں والی کا پٹھان لگے ہس